راحت کر دی ہے نا اقسام ساری سمجھ آ گئی کس میں کتنا بنتی اب لوٹتا ہوں اس بات کی طرف کہ ذبح کرتا ہے کسی معظم بڑے کے لیے بادشاہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور اس جانور کے ذبح کرنے سے مقصود اس کی تعظیم ہے کیا ہے اس کی قربت مقصود ہے لیکن قربت خدا سمجھ کر نہیں مستغنی سمجھ کر نہیں معبود سمجھ کر نہیں تقرب بالا ہوا العبادت نہیں محاذ اس کو ایک بندہ محتاج رب کا سمجھ کر لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا اس کے پاس ہے اس کی لالچ میں آ کر اس کے لیے ذبح کرتا ہے راضی کرنے کے لیے اس کو کھلانا مقصود نہیں ہے اس سے مہمان نوازی مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی صرف اور صرف عبر زبا چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کر لیکن زبا भा, भा, خون بہانا اسی کے لیے تاکہ یہ صرف خوش ہو جائے اس خون بہانے کہ اس نے میرے لیے جانور زمہ کر ڈالا اور وہ چھوڑ دے اس کو یعنی ایک تو ہے نا پکا کر کھلانا سمجھ نہیں آ رہی یعنی زبا کر کے اس کے لیے اس کو کھلانا مقصود نہیں ہے تو یوں سمجھ لو زبا کر کے اس کو کھلانا زبا کر کے اوروں کو بانٹ اور دے اس کو نہ کھلائے تو پھر بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ زبا اسی کے لیے اس نے صرف اس کے لیے خون بنایا سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے کیونکہ اگر کھلانا مقصود ہوتا تو اس کو کھلاتا اس کو کھلاتا کھلانا مقصود نہیں اس کے لیے صرف جانور کی جانچ کرنی ہے اور جان نکالنا مقصود ذبح کرنا ہے اب چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پڑے گا ذبح کرے گا سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اس سے مقصود اس کا اس کو کھلانا نہیں اب <تصفح> سمجھ آئی کھلانا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <Khilana> مقصود زبا سے اس کو خوش کرنا مقصود ہے اب چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی کرے گا نا زبا تو جانور حرام ہے لیکن فرماتے علماء شرک نہیں ہوگا اس میں اصح یہی ہے کہ شرک نہیں بات سمجھنا عبارت پڑھتا ہوں اب در مختار کی تنویر البسار اس کا متن دور مختار اس کی شرح اور علامہ شامی کی وضاحت نیچے آپ فرماتے ہیں زاباہا لوم امیر ونوی قواہ دم الما لو اہل بے ہی اگر کسی امیر حاکم یعنی اور کوئی مالدار دنیا دار شخص کے آنے کے لیے جانور ذبا کرتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے ذبا کرتا ہے اگر اللہ تعالی کا نام بھی لے تب بھی جانور حرام ہے اور اگر مہمان کے لیے ذبا کرتا ہے تو پھر حرام نہیں کہ وہ سنت خلیل ہے کیا مطلب کہ اس زبا سے جو مقصود ہے آگے مہمان کو فائدہ پہنچانا ہے اور مہمان کو فائدہ پہنچانا ہے یہ شریعت میں سنت ہے بلکہ بعض اوقات تو فرض واجب بھی بن جاتا ہے اکرام دائف اکرام اللہ مہمان کی عزت اللہ کی عزت سمجھ نہیں آ رہی جب مہمان کی عزت اللہ تعالی کی عزت ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا مہمان کے لیے تو اب زبر اللہ کے لیے ہو جائے گا اور منفاط فائدہ مہمان کا ہو جائے گا, جائے گا. تو زبا سے مقصود زبع اللہ کی تعظیم اور ادھر مہمان کی اگر تعظیم ہے تو زبا سے نہیں وہ جو جانور کا دلوق گوشت دلوق ہے وہ کھلا کر مہمان نوازی کے ذریعے اس کی عزت مقصود ہے سمجھ نہیں آ رہی زبر سے خالی زبا سے تو اگر خالی زبا سے اس کی تعظیم مقصود ہوتی تو وہ اس کو کھلاتے نصبہ کر کے چھوڑ دیتا بس مہمان راضی ہوگا وہ کہے گا ایڈا دا مطلب ہے کوئی اپنے واسطے ضبع میں کھائے چڑیا تو سمجھ نہیں تو بھائی زب اس وقت مہمان کے لیے نہیں یعنی جانور ربا خون بہانا جان نکالنا وہ اللہ کے لیے ہوگا لیکن اس کے منفاط فائدہ کیونکہ اس کا گوشت اس نے کھلانا ہے مہمان کو تو فائدہ اس کا مہمان کو ہوگا بات نہیں سمجھ آئی زبا اللہ کے لیے نفع کہ مہمان کو کھلانے سے اس کی عزت ہو عزت اس کی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے یار میں گیا ماشاء اللہ بڑی عزت کی تھی جانور اسی ویلے میرے ککڑ کھوتے ہو کہنے لگے نہیں نئی معلومات تعظیم اس کی ہے لیکن جانور ذبا کرنے سے محض نہیں ہے ذبا کر کے اس کا گوشت بنا کر اس کو پکا کر اس کو کھلانے میں اس کی تعظیم ہے سمجھو بات کو ایک ہے اس کے گوشت بنا پکا کر کھلانے کی ذریعے تازی ایک ہے زبح کے ذریعے تازی زبا کے ذریعے اللہ, اللہ کی تھی زبا اللہ کے لیے تھا اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر زبا اللہ کے لیے اور گوشت مہمان کے لیے تو اسی طرح اگر زبا اللہ کے لیے کرے اور کھلانا مقصود ہو اس بڑے کسی حاکم کسی چودھری کسی رئیس نواب کو تو کیونکہ وہ اب آ جائے گا کھلانے کی منفعت ادھر اس کے لیے ہے؟ یعنی کھلانا اس کو مقصود ہو گیا ہے تو زبا اللہ کے لیے ہو جائے گا اور کھلانا اس کے لیے ہو جائے گا تو آپ جانور حرام نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی لیکن اگر ذبا کر کے اس کو نہیں کھلاتا اس کو کھلانا مقصود ہی نہیں ہے اب چاہے آپ کھائے یا اوروں کو کھلا دو اس کو نہ اس کے لیے صرف ذبہ مقصود ہو تو اب جانور حرام ہوگا یہ ما ماحل غیر اللہ کے اندر آ جائے گا وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبہ کیا جاتا ہے اس کا یہی مطلب جی ہے سمجھ نہیں آ رہی یار سمجھ نہیں آ رہی شاہ جی سمجھ نہیں آئی اسی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں والفارے کو si فرق کیوں ہو رہا ہے مہمان کے لیے جائز ہو رہا ہے مہمان نوازی کا ارادہ ہو تو جانور حلال مہمان نوازی نہیں آنے والے کی تعظیم مقصود ہے صرف اور اس کو کھلانا نہیں ہے اس کی مہمان نوازی مقصود نہیں ہے تو اس صورت میں حرام ہو رہا جانور اور ایسا کرنا جو ہے اس کے اندر پھر اختلاف ہو جاتا ہے کفر بنتا ہے یا نہیں ایسا یہ ہے کہ کفر نہیں بنتا جیسے میں آگے بتاؤں گا ابھی سناؤں گا ابھی سناؤں گا آپ کو سارا کو سمجھ نہیں آیا تو فرمایا اس ان دونوں باتوں کا فرق کیا ہے اس بات میں ہے کہ ان قدمہ کو منہ کیا کیا کیا اگر اس کے آگے رکھتا ہے کھانے کے لیے وہ جو آیا تھا وہ چودھری وہ امیر یا اس جیسا کوئی معذم شخص سمجھ نہیں آ رہی یہ معذم کی اس وجہ سے بات کر کریں نتھو خیرے کے لیے کیوں تھوڑا جانور دبا کرتا ہے محزم کے لیے اب فرمایا اگر اس کے سامنے پیش کرتا ہے کھانے کے لیے علامہ شامی نیچے لکھتے ہیں ہاضا مناتل فر کر کر لامجرد و دفعہ یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ اٹھا کر اور کو دے دے دے یا نہ دے یہ مقصود نہیں مقصود یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کھلانا مقصود ہے یا نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یار جو آنے والا معزم ہے اس کا محترم ہے اس کا تعظیم والا شخص ہے جس کو بوڑا کہتے ہیں چاہے ولی ہو چاہے وہ غیر ولی ہو یہ چودھری ہو کوئی ہو وہ آتا ہے محروس کے لیے ایسا کرتا ہے یعنی کھلانا مقصود نہیں اس کو صرف جانور دبا کرنا مقصود ہے اس کے لیے اب کسی کو کھانے کے لیے دے جانا دے دے کہو کہے وہ لے جاؤ چپ کے آپ بڑا تو کھاؤ تو موج لوٹو میں آستے صرف زبا کرنا سکھا لیا بس ہاتھ سمجھ رہو یا ویسے پھینک دے یا خود گھر والوں کو کھلا دے لیکن اس کو کھلانا مقصود اس کے لیے صرف کیا مقصود ہو دل میں ارادہ ہو کہ اس کی تعظیم کے لیے میں نے جانور مار ڈالا یعنی ذبا کر ڈالا سمجھ نہیں آ رہی یا نہیں اتنا بات تو سمجھ آ گئی ہے نا اب فرمایا اس صورت میں کوفر ہو جانور تو حرام ہے بحال یوکر پھر ہوگا کہ نہیں کوان بزازیا و شرح پھر آگے فرماتے ہیں تو وفیس قید منیا سمجھ لے آ رہی منیا کے سید کتابید کے اندر ہے ان یق رہو ولا یق فرو جانور مکرو ہے جبکہ اس کو کھلانا مقصود نہ ہو محض اس کے لیے زبا مقصود ہو تو جانور حرام ہے کافر نہیں ہوگا کیوں لے انال اس بل مسل میں ان ہوں یا تکرب ال آدمی فرماتے ہیں ہم یقیناً کسی مسلمان کے ساتھ بد گمانی یہ نہیں رکھتے کہ وہ ایس قربانی یا اس طرح کے کسی اور عمل سے آدمی کا تقرب چاہتا ہو علامہ شامی لکھتے ہیں یعنی تقرب چاہتا ہو اللہ العبادت یعنی کیا مطلب خدا سمجھ کر تقرب چاہے شرک تو کفر اور صورت میں ہوگا اور ہم کسی مومن کے متعلق یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ جانور کی کرے یا کوئی اور کام ایسا کرے اور اس کے کا قربت مقصود ہو اور قربت بھی عبادت والی مقصود ہو یہ ہم مومن کے متعلق نہیں سوچ معلوم ہوا ایسا کتا وہاں بھی سوچتا ہے فوکا نہیں سوچتے اس کا یہ حال بتاتا ہے مومن ہونے کا کہ کسی انسان اور آدمی کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کے طور پر اس کے لیے جانور سے بخار ڈال ہم بدگمانی نہیں کرتے معلوم ہوا جو کرتے ہیں وہ فوکہ نہیں جو فوکا ہیں وہ کرتے ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ شاہ نیچے سنو علامہ شامی مزید وضاحت کرتے ہیں تقرب علاوہ میں نے کیا کہا تھا تقرب شرک بھی ہے حرام بھی ہے جائز بھی ہے مستحب بھی ہے سنت بھی ہے فرد بھی ہے میں نے کیا کہا تھا کہ شرک اور کفر کب بنے گا جب تقرب عبادت والا ہو آپ فرماتے ہیں یا تقرر آدمی کی شرح کے شرح کرتے ہوئے اے اللہ وجل عبادت ہے ایشا جی کیوں لے مکفر یا مکفر کیونکہ کافر بنانے والی یہی چیز ہے خالی زبا کرنا نہیں سود پھر زبا سے خالی تقرب اور تقرب بھی عبادت والا ہو پھر کفر ہوتا ہے خالی زبا سے نہیں خالی زبا کے ساتھ تقرب سے بھی نہیں تقرب کے ساتھ عبادت جب بنتی ہے پھر پھر, پھر،, پھر، اور پوچھتے واپ ساڈے بزرگوں نے کتاب بنوا تھا سورہ تیرے وسو گل بار دو دیا پترا کی کو سمجھ کی لکھ گئے یہ اپنوں کو سمجھائیں گے گھروں کیوں سمجھائیں گے یہ اپنوں کو فیصل دیتے ہیں اور آگے فرماتے اللہ شامی وہادا بڑی دمن ہال مسلم فرما مسلمان کے حال سے میں کیا کہتا ہوں اس کا مسلمان مسلمان ہونا اس کے مسلمان کا حال ہونا یہاں اس کے مسلم, مسلمان ہونے کا حال ہی بتاتا ہے یہ اس کو خدا مانے گا وہے تک گئے گنڈرے نو پوچھے نہ ہونے پرہ دفے امتریدہ خدا دور فدو پاہ میں ہوندے آستے ککڑکو کے پاک اسے باستے کھلانا بھی مقصود نہ ہو اس پا. پیسے سے لینا نوکری وغیرہ کوئی دنیا کا کام مقصود ہو میں کسمیا کہتا ہوں اس طرح اگر وہ راضی کرنے کے لیے کر لے مومن یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یا یہ خدا ہے میرا سمجھ نہیں لگی یار شاہ جی یہ فقہ نہیں ہے کون سی فکا کی کتابوں سے نکال کر یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اور سن لے جو دوسرا, دوسرا قول, قول ہے کفر کا اس کا یہ مطلب ہے توجہ ذرا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات ممکن ہے کفر بن جائے یعنی کب جب عبادت والی نیت ہو جائے ہو سکتا ہے نیت ہو تو پھر کفر ہوگا دوسرا قول اس طرح ہے یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں وہ کافر کرتے ہیں آگے فرماتے ہیں <ض palace> سنوئے سنو کیا ایم ایم کیا بتاؤں ایمان سے یہ لکھ رہا ہے اللہ ما شامی وحل یوفر کے اے فیما بین تعالی اذ لا یفتا مسلم امکن حمل و کلام ہی اوفیل ہی محمل حسن کان فی کفر ہی خلاف فرماتے ہیں کسی مسلمان کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جا سکتا جبکہ اس کی بات کو صحیح بنانا ممکن ہو یعنی کفر, کفر سے نکالنا ممکن ہو کوئی کفر نہ بن سکتی ہو یا اس کا کوئی اچھا محمل معنی نکل سکتا ہو یا اس کی بات کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو پھر بھی فرمایا کفر کافر نہیں قرار دیا جائے گا سمجھ لیا دیکھ لو شا جی ادھر کیا لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں فضا ان کا فرماتے ہیں اتنا سی بات ہے مسلمان کے لیے پھر ہم یہی گمان کریں گے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ دنیا لینا چاہتا ہے جانور اس کے لیے ذبح کیا اس نے اس کو کھلانا مقصود نہیں صرف خون بہانا اس کے لیے کر دیا تاکہ تا جی راضی ہو جائے اور خوش ہو کر مجھے کچھ دے دے بات سمجھنا تو دنیا مقصود ہوگی یا اس کے ہاں قبولیت محبت ظاہر کر کے اس جانور کے ذبح کرنے کے ذریعے محبت ظاہر کر کے وہ اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے خدا بنانا مقصود نہیں ہے نہ عبادت لاکھ لمبا کانا فیضال کا تعظیم الحو اب وہ دوسرے قول والی بات آگئی کہ جب اس کے لیے تعظیم وہ کر رہا ہے اس کی تو تسمیہ جو اللہ کے لیے جانور دبا کرنا تھا تو بسم اللہ اللہ اکبر حکمی طور پر توجہ جب تعظیم اس کی شامل کر رہا ہے زبا میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو اس نے تکبیر پڑھی ہے نا بظاہر بسم اللہ ہے اللہ و اکبر ہے لیکن لگتا ایسے ہے پھر اندر یہ بھی ہے کہ بسم اللہ ہے و اسم فلاں اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے نام کے ساتھ بھی ذبا کرتا ہوں کیوں جو آخر محض ذبا کے اندر کھلانا تو اس کو مقصود نہیں ہے مح ذبا کے اندر اس کی تعظیم کو شامل کر رہا ہے تو جب ذبا کو در اس کا مطلب ہے گویا تکبیر کے اندر اس کے نام کو ای میں سمجھو بامے ملا نہیں رہا لیکن سمجھو بچ مل گیا ہے لہذا مل گیا ہے تو شرک والی بات اب پیدا بچ ہو سکتی ہے لہذا جنہوں نے کفر کہا وہ اس وجہ سے کہا اور جنہوں نے کہا کہ جب اس کی نیت یہ ہے ہی نہیں تو زور سے ایسے بناتے جائیں لہذا مومن عبادت نہیں کر سکتا وہ عبادت کی نیت جب نہیں ہے تو شرک نہیں ہے جنہوں نے کہا شرک نہیں ہے وہ وجہ یہ تھی جنہوں نے کہا کفر بن جاتا وہ اگرچہ صحیح وہی کول ہے کہ کفر نہیں ہے سمجھ نہیں آئی بات آ گئی ہے میدان میں سٹ مار دیتا ہوں اللہ تعالی کے سن لو اللہ کے ولیوں کے لیے جو جانور ذبا کیے جاتے ہیں ذبح اللہ کے لیے ہوتی ہے منفات فائدہ ولی کے لیے ہوتا ہے کیا مطلب جانور محض اللہ کی تعظیم کے ذبح زب سے مقصود تعظیم نہیں ہوتی اس کی زبا سے مقصود تعظیم اللہ کی ہوتی ہے اور فائدہ یعنی جس طرح مہمان کو کھلا کر فائدہ تھا ادھر اللہ کے ولی کے لیے ثواب پہنچانے کا فائدہ ہوتا ہے زب اللہ کے لیے منفات ولی کے لیے سمجھ نہیں ہے مثلا ذبح کرتے ہو اللہ کے لیے عقیقہ کرتے ہو بچے کا اب بچے کو کھلانا مقصود تو نہیں ہے نا بولو کہ کھلانا مقصود ہے بالوں کا ساتویں دن بچہ کا کر لیتے ہیں اب ساتویں دن عقیقہ ہو گیا نبی پاک کا حقیقہ سیدنا عبد المطلب نے ساتویں دن کیا اب جب ساتویں دن تو گوشت کھا نہیں سکتا بچہ اب کھلانا مقصود نہیں لیکن اللہ تعالی کا تقرب اس کے ذریعے کر کے یعنی اللہ کے لیے جانور ذبا کر کے یہ تمہارا مقصود ہے کہ اللہ تعالی مہربان ہو جائے اور بچے کو مصیبت سے بچا لے تو زبا اللہ کے لیے نفا اب بچے کو کھلانا مقصود نہیں اسی طرح بلی کو کھلانا مقصود نہیں مولا علی حسن حدیث میں آیا مسعد احمد کی مولا علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے حکم فرمایا میری طرف سے قربانی کرتے رہنا میں ہمیشہ کروں گا مولا علی جب قربانی کرتے تھے نبی پاک کی زبا خدا کے لیے ہوتا تھا نفع نبی کے لیے ہوتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرنا ہے سباب پیش کرنا ہے اب نبی کو کھلانا مقصود نہیں تھا معلوم ہوا اگر نفع مقصود ہے زبا سے اس شخص کے لیے جس کے لیے ذبا کر رہے ہو اس کو نفع دینا مقصود ہے مثلا مہمان نوازی کی شکل میں عیسال طواب کی شکل میں اپنے والدین کی لوگ قربانی کرتے ہیں کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب عید کی میں سات قربانیاں دے رہا کیوں جی آ ایک میں اپنی دینی ایک اپنی اما دی دینی ایک اپنی بڈی کی دینی ایک اپنے بچے ایک, ایک, ایک میرا پیو فوت ہو گیا میں ان کی طرفوں دے رہا دے دن قربانی کیا آگے شرک ہو رہا ہے کیوں جانور تجب ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہو رہا ہے جو کھا نہیں رہا باپ مر گیا باپ تھوڑا کھائے گا سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس کے نفے کے <سلام> لیے ہے <سلام> <لیے سلام> <لیے سلام> <حسن> <حسن> کیوں نفا اس کا ثواب اللہ سے لینا چاہتا ہے اور وہ ثواب کس کو دینا چاہتا ہے یہ ہمارے اما کا اتفاق ہے کہ جانور دوسرے فوت شدہ آدمی کی طرف سے دینا جائز ہے ہاں شافیوں میں سے امام ابن الملک کن نے یہ کہا ہے کہ صرف رسول اللہ کا خاصہ ہے چلو رسول اللہ کا خاصہ ہو تو یہ امت اب بھی مولا علی کی سنت ادا کرتے ہوئے رسول اللہ کی طرف سے قربانی کرتی ہے تو رسول اللہ نے جانور کا گوشت نہیں تناول فرمانا اب صرف مقصود کیا ہے کہ ثواب ہو اور حضور کی بارگاہ میں نظر پہنچے حضور راضی ہوں اللہ مہربان ہو یہی مقصد ہے اور یہی زبا اولیاء اللہ کے زبا میں یہی راز ہے مزید اس کو آگے پھر سمجھاؤں گا ابھی حوالے جو ہے وہ ہیں مزید مسئلے کی حقیقت سمجھا کے ایسی رکھ دی اس کے خلاف